میرے بھائی <تصفح> اور دوستو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا اجالا حق باطل دن رات گرمی سردی خیر شخص متضاد چیزوں سے اس کائنات کو چلایا ہے اور اسی لیے اب لوگ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے زیادہ اچھا عمل کر کے کون اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے میرے آپ کے امتحان کا معیار وہ اکثر و نلا نہیں زیادہ کر کے کون آتا ہے احسن زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے عبدالل عبداللہ بات کا فرمان ہے میں سب بہت ماردے کل آپ چھوٹی تھی صورت اس کو شم سے اس کو میں دھیان سے پڑھوں توجہ سے پڑھوں اور غورت کے کرتے پڑھوں یہ چھوٹی سی ہو رہی یہ مجھے پورے قرآن کے ختم کرنے سے زیادہ محفوظ ہے یہ تم کہا ہے بھائی میرا گلا بھی خراب ہے طبیعت بھی خراب ہے ہنس سے آ کر نزلہ کھانسی بہت لگا ہوا ہے یہ چون ہے؟ ایک طرف تو پورا قرآن ہے تیس سپارے ہیں ایک طرف یہ چھوٹی سی سورت ہے کہ سوچے سمجھے ایسے ہی پڑھتے چلے جانا اس پر بھی اجر ہے اجہر سے خالی نہیں ہے دھیان توجہ سے پڑھنا خوبصورت بن جاتا ہے اور اللہ تعالی جو معیار آئندہ گونج گونجے بہت ہیں گونج رہا تو اللہ دوبارہ تعالیٰ, تعالیٰ معیار قائم کیا ہے وہ یہ قائم کیا ہے زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے اس کے دو رفعت توجہ خوشبوخو سے پڑی ہوئی جس میں رکوع، قیام قجبہ اور توجہ پوری ہو اللہ کی طرف یہ سینکڑوں تو بھاری ہو جائے گی کیا مطلب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم نے سب سے خوبصورت عمل کون کر کیا ہے خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے جب بدسورتی موجود ہو روشنی کا پتہ چلتا ہے جب اندھیرا موجود ہو ہدایت کا پتہ چلتا ہے جب گمراہی موجود ہو توحید کا پتہ چلتا ہے جب بس پرستی موجود ہو اپنے ہی ہاتھوں سے کی پوجا شروع کر دینا اپنے جیسے انسانوں کو تقدیر کا مالک سمجھ لینا جن کو اللہ نے موت دے دی جن کو اللہ نے زندگی دی پھر ان کو اٹھا دیا ان کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھنا <arrogance> <Sweak> یہ دو متضاد شکلیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں صحیح شکل سامنے آتی ہے تو میرے اللہ نے ہم سے کہا ہے ہم یہ دیکھیں گے سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے اس کی زد بھی ہوگی چلے گا یہ سب سے خوبصورت کی ہیں جس نے زمین آسمان کو بنایا اور اندھیرے اور روشن کو بنایا روشنی کی قیمت کا پتا چلتا ہے جب رات کو اندھیرا آ جاتا ہے راکھا جاتی ہے رہے تو چند دنوں میں ساری کائنات ختم ہو جائے گی سورج کی تفشی زندگی ہے حرارت ہے اگر سورج اللہ تعالی روک دے کل ار تم اللہ, اللہ ان اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اس کو جانے نہ دوں سورج کو آنے نہ دوں تو تمہارے رب کے سوا کوئی ہے, جو ہے کہ تمہیں رات دے گا تو میرا اللہ کیسا ہے تمہیں بھی بہت خوبصورت ترقی ساری کائنات میں سب سے حکیم زیادہ کیا ہے اللہ اپنے بارے بھی نہیں کہتا ہے تمہارا اللہ سب سے خوبصورت خالق ہے فر اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے بارے میں بھی کہتا ہے وَمَن احسن ممن اسلام کائنات میں سب سے خوبصورت دین ہے پھر اللہ اپنے نبی کے طریقے کے بارے میں بھی کہتا ہے رمن احسن من اللہ نے جو رنگ رنگا ہے یہ سب سے خوبصورت رنگ ہے اور یہ رنگ رنگ شریعت ہے رنگ محمدی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں سر اللہ ہماری کتاب کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث میں نے سب سے خوبصورت کتاب اے امت محمد تمہیں عطا اطافی ہے اور احسن الق سب سے خوبصورت حکایت ہم نے تمہارے سامنے پیش کی ہے سر اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے جنت کے یوم خیرون مستقن و احسن میلا جنت پب خوبصورت رہنے کی جگہ ہے اس کا تکور کہاں تک ہو سکتا ہے جتنا بھی کر لو جتنا بھی کر لو تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے فلا نفس ما لهم من بما كانوا تم جتنا بھی تقور کر لو تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کہتا ہے پھول بندوں سے ہمیں بتا دیا کہ سب, سے خوبصورت بول سب سے خوبصورت عمل سب سے خوبصورت بات وہ کون سی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک چیلنج کے انداز میں آئے تی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھ سے اور آپ سے کہا دیکھوں گا اچھا عمل کون سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے اب اللہ ہمیں بتانے لگا ہے سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے یہ یہ انداز ہے عفاعت کا کوئی ہے جو اللہ کی طرف بلانے سے خوبصورت بول بولتا ہو کوئی ہے ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالی یوں کہتا ہے احسن اللہ کی طرف بلانا ساری کہنا بلا رہے ہیں کوئی کپڑے کی طرف بلا رہا ہے کوئی لوہے کی طرف بلا رہا ہے کوئی دھاگے کی طرف ساری سوت اور منڈی دھاگے کی طرف بلا رہی سارے کپڑے کے بازار کپڑے کی طرف بلا رہے لوہے کی منڈیاں لوہے کی طرف بلا رہی ہیں صابن کی فیکٹریاں سابن کی طرف بلا رہی گھی کی فیکٹریاں گھی کی طرف بلا رہی ہیں تو اس پر آپ کیا کرو ساری دنیا میں دعوت چل رہی سارے اشتہار کے اشتہار ہوتے ہیں جن جمشید نے جب چھوڑا تھا پیکسی کو تو اس وقت وہ بتا رہا تھا کہ پچیس کروڑ روپے سال کا خرچ کرتے ہیں صرف پاکستان میں اشتہاروں پر پیکسی والے پچیس کروڑ روپے ان کا سال کا خرچ ہے اشتہاروں کا اور جب اس نے گانے کو چھوڑا تھا تو انہوں نے اس کو چار کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی کہ دس گانے گا کے دے دو اور چار کروڑ روپے لے لو تو اللہ نے اس کو ایمان کی روشنی عطا فرما دی تھی اس نے توبہ کر لی تھی کہ نہیں اب تو ساری دنیا بھی دے دو تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو ہر ساری دنیا دعوت کی منڈی بنی ہوئی ہے ہر طرف سے دعوت چل رہی تو ان ساری دعوتوں میں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے بھائی اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو کامیاب ہو جاؤ گے تو ان تمام تمام بول جو بولے جا رہے ہیں ان سب میں سے اللہ اس بول کو باہر نکال کر کہتا ہے کوئی ہے جو ایسی بات کر رہا ہو کوئی ہے جو اس سے زیادہ خوبصورت بات کر رہا ہو کوئی ہے اب آپ تصور کرو ساری کائنات کے بازار اور منڈیاں اور تجارتی مرکز اور شاپنگ سینٹر ساری اشتہاری کمپنیاں زمین چھ بر اعظم میں پھیلا ہوا کاروباری سسٹم اس کے پیچھے دعوت ہی چل رہی یہ جتنے بڑے بڑے اشتہار یہ وہ بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے وہ جو سائن بورڈ پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب تبلیغ ہے یہ سب دعوت چل رہی ہے ہر آدمی اپنے فوجے کی طرف بلا رہا ہے موبائل والے بلا رہے ہیں اور گبروٹی والے بھی بلا رہے ہیں اور ہونڈا والے بلا رہے ہیں اور موٹر سائیکل والے بلا رہے ہیں اور موٹروں والے بلا رہے ہیں ان سب کے اور ان کے آگے مارکیٹنگ مینیجر ہیں جو آگے مسلسل اس بات کا بول بول رہے ہیں بازاروں میں جا رہے ہیں شہروں میں جا رہے ہیں جس دیہاتوں میں جا رہے ہیں اور وہ قصبوں میں جا رہے ہیں اور مسلسل اس بول کو وہ بول رہے ہیں اس سب میں ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ کی مانوں کامیاب ہو جاؤ اللہ کی ماننے میں دنیا اور آفرت ملے گی جو اللہ کو رضی کرے گا اللہ اس کے کام بنائے گا چھوٹا سا بولئے گا کمزور سا اس کے پیچھے کوئی طاقت بھی نہیں ہے تو میرا اللہ تعالیٰ من احسن کوئی ہے یہ دعویٰ ہے کوئی ہے جو ایسی خوبصورت بات کرتا ہو من آن دہا کوئی ہے جو اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت بات کرتا ہے سب سے خوبصورت عمل سب سے خوبصورت بول جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلانا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پھیرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا یہ دنیا کے بازار میں سب سے خوبصورت بول ہے جو اس بول کو بولتا ہوا مرے گا وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں حفاظت ہوگی ما تفعل من جو دعوت دے گا اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ میرا پیغام پہنچاتے ہیں میں آپ کی خود حفاظت کروں گا اس سے پہلے آپ سے پہرا ہوتا تھا سب پہرا رات کو یہ آئے اتری تو آپ نے باہر نکل کے پوچھا آج پہرے پر کون ہے تو انگلی میں ہوں نبی وقاف کا پہرا تھا غالبا <coughs> فرمایا جاؤ گھر چلے جاؤ میری حفاظت کا انتظام ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تیری حفاظت میرے دن ہے ایک کام کے میرے پیغام کو پہنچانا ہے اس لیے جب آپ دنیا سے جانے لگے اور ساری امت سامنے تھی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا ہیل بلب تو میرے اللہ نے مجھے کہا تھا بل پہنچاؤ تو آپ اپنی امت سے پوچھ لیںل بلب تو بولو بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہہ دیا میں نے پہنچا دیا میں نے, نے؟ بلب بل کا نہ چاہتا بہت گئی یار رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا ہم گواہی دیتے ہیں اس کے اندر اس امت کی حفاظت کا نظام ہے دعوت دو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا دنیا میں موت کے بعد نبیوں کے ساتھ حشت فرمائے گا دو چیزیں ساتھ اور ملا دو تو دعوت دینے والا ایک مکمل مسلمان بنے گا اعلیٰ درجے کا ایمان والا بنے گا وہ عاملہ دعوت بھی دیتا ہو عمل بھی کرتا ہو دعوت بھی دیتا ہو عمل بھی کرتا ہو وقالا اننی من المسلمین یہ ایک جملے کا یہاں اضافہ ہے جس کی یہاں بغیر ضرورت نہیں نظر آتی وہ تعالیح میں سارے نیک عمل آ گئے ایک, ایک جملے کا اضافہ ہے وقالا اور وہ یہ کیسا ہو انل مسلم میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں سمجھ گئی جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اس اونچا کرے گا چاہے ریا سے بلا رہا چاہے اخلاق سے بلا رہا ہوں جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اس سے اونچا کرے گا جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا عزت دے گا چاہے وہ دکاندار ہے چاہے وہ مخلص ہے یہ فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا وہ اللہ الگ کر دے گا ریاکاروں کو الگ کر دے گا مخلصین کو الگ کر دے گا لیکن یہاں اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو اللہ کا نام لے گا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف پھر دے گا تو جب لوگوں کے دل اس کی طرف پھر وہ کالا مرل مسلم پھر وہ اپنی اوقات نہ بھولے شروع یہ یاد رکھے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں میں کوئی بڑا آدمی نہیں جب کوئی مجھ سے مصافہ کرے یا مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھے تو یہ یقین کرے کہ یہ اس دین کی عزت ہے یہ میری عزت نہیں ہے یہ اس دعوت کی عزت ہے یہ میری عزت نہیں ہے وَقَالَ مِنَ اور کہے اپنی زبان سے یہ بڑی طاقت سے ساتھ جملہ پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ نیچے آ سکے نیچے آ سکے اوپر ہوا میں نہ چلا جائے نیچے آ جائے تواز اختیار کرے عجدے اختیار کرے اللہ کی نظروں میں مارا نہ جائے کیونکہ جیسے مال کا تکبر ہوتا ہے سیل نیکی کا بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے کہ مال کے تکبر سے کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور نیکی کے تکبر کا پتہ نہیں چلتا ہے مال کے تکبر کا پتا چلتا ہے اس کی اس کا تازی اس کا کسی کو خاطر میں نہ لانا لیکن نیکی کے تکبر کا پتا نہیں چلتا اور وہ اسی میں چلتے چلتے چلتے ختم ہو جاتا ہے اللہ یہ اپنے قبض و کرم سے کسی کو بتا دے سمجھا دے اس لیے کہ وہ قولا اور وہ کہے اپنی زبان سے میں تو گن ہوں جو تھا یہ سب کچھ میرے اللہ کا کرم ہے محمود و ایاز سے سر سے بڑے مشہور ہیں ایاز ایک غلام تھا بکسے بکھسے محمود کے پاس پہنچا اور محمود کی سلطنت بہت بڑی تھی دنیا کا فاتح ہے تو چنگیز خان کے بعد اس کی کتوحات ہیں تو اس کے ساتھ وزیر تھے ان میں سب سے زیادہ تر جی ایاز کو دیتا تھا تو ایاز جو ہے نا وہ شام کو جب رات کو جب اپنے گھر میں جاتا تو اپنا شاہی لباس اتار دیتا اور جس لباس میں وہ بکتا ہوا محمود کے دربار میں پہنچا تھا اور فروخ ہوا تھا سندوک میں صرف وہ لباس نکال لے پھر وہ پہن کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا پھر کہتا اے تیری تو یہ ہے یہ جو کچھ ہے یہ سب محمود کی مہربانیاں تو, وقال من تو وہ کہا یا اللہ یہ ساری عزت تیری ہے. میں, میں ایک آن انسان. میرے تو نے چھپائے پیرا فضل و احسان ہے میرے اللہ کی طرف بولانا دنیا کا سب سے خوبصورت عمل ہے سب سے خوبصورت بول ہے اس کے بالمقابل کی طرف بولانا یہ سب سے قبیل بول ہے سب سے بدترین بول ہے اللہ کے کو چھوڑ کر دنیا کا طلبگار بن جانا اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی دعوت میں لگ جانا یہ سب سے خطرناک ترین بول ہے یہ بول وہ مر گیا تو شرک معاف نہیں کروں گا بس جسے چاہوں معاف کر دوں اس کے بعد سب سے گندہ اور سب سے خطرناک بول ہے وہ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا کسی کی پگڑی کو اچھالنا کسی کی عبدت کرنا کسی کی برائی کرنا کسی کی دل آزاری کا بول بولنا کفر کے بول کے بعد ظاہر ہے کلمہ کفر شرک وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے لیکن کلمہ کفر کے بعد کلمہ شرک کے بعد جو سب سے خبیب اور سب سے بدترین بول ہے وہ اس زبان سے نکلا ہوا وہ بول ہے جو کسی مسلمان کے دل کو توڑ دے جو کسی کی دل آزاری کر دے جو کسی کے دل کو دکھا دے جو کسی کی عزت کو گھٹا دے جو کسی کا عید اچھال دے تو کسی کی پگڑی اچھال دے تو کسی کو نگا کر دے یہ اللہ کے دربار میں سب سے اور اس میں اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات پیش کرتا ہوں حضرت عائشہ نے کہا اپنی شوقن سفیر رضی اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے کا دعائیں وہ چھوٹے قد والے ان کا کد ہی چھوٹا تھا تو یہ کوئی ایڈ تو نہیں تھا ان کے لہجے میں تھوڑا سا ہوگا ان کے چھوٹے قدر ہونے کا چھوٹا پن, تو, حضر, تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تیرا یہ بول میں سات سمندر میں ڈالوں تو ساتوں سمندر زہر بن جائیں گے کہنے والی ہے عائشہ اللہ کے نبی کی سب سے محبوب دینی، وہ بیوی وہ بیشن ہوئے،, ہوئے جن کے نکاح کا پیغام جبری لے کر آئے کہ وہ خاتون وہ ہے چھوٹے کا دلی اتنے لب پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بول اگر سات سمندروں میں ڈالوں تو ساتوں سمندر زہر بن جائیں گے گاوت سب سے عظیم بول ہے غیبت کفر کے بعد سب سے بدترین بول ہے کسی کی برائی اور کسی کی پر تن اور کسی پر تبصرہ یہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان آ کر نیک لوگوں کی نیکیوں کو اچ کرائے بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم شراب نہیں پیتے ہیں हैं نہیں کرتے खाते نہیں کھاتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں حج کے دیتے اور ہم کیا کریں میں ایک بتا رہا ہوں کیا کریں صبح سے لے کر شام تک اپنے بول لکھتے رہو ایک دن کے بول لکھ لو شام کو بیٹھ کے پڑھ لو تو تمہیں پتا چلے گا کہ جو کچھ تم نے نیکیاں کمائی ہیں تمہارے اپنے بولوں نے ان کو آگ لگا دی جی ہوگی یہ سو میں سو کا معاملہ بتا رہا ہوں کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو اپنی زبان کے بولنے میں احتیاط کرتا ہے ورنہ کیا نیک کیا بد کیا عالم کیا تبلیغ والا کیا ذکر والا کیا تعلیم والا کیا کشمیر والا کیا پہلی سب کا نمازی کیا ہر سال عمریں کرنے والے حج کرنے والے ذکر کرنے والی عورتیں تصویر پڑھنے والی عورتیں دار عورتیں لیکن زبان ایسی ناگن ہے ایک دفعہ جب دکتی ہے تو موت کے بعد بھی ہڈیوں سے اس کا درد نہیں نکلتا ہے اور بول کتنا اثر کرتا ہے ہاں بول کا اثر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی حقی نہیں میں انہی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو تاش میں پتھر پڑے اتنے کہ تین میل آپ کو بھاگنا پڑا پھر جوش ہو کے گر گئے پھر آپ بیٹھ کے روئے تو جب اللہ کرو کہ غیرت کو جو ہے فرشتہ بھیجا کا حکم دو سیس لوں کہ نہیں نہیں یہ نہ صحیح تو اگلے صحیح اور قائد کا وقت جب ایمان لانے کے لیے مسجد نبی میں آیا تو آپ نے ان کا استقبال کیا ان کے خیمے مسجد میں لگائے اور رات کو ان کے پاس جا کر مستقل ٹائم دیتے تھے اور بیٹھتے تھے ان کے پاس اتنا ان کا استقبال کیا ہے پتھر کھائے اپنی ذات پر قدم آیا ویسی حضرت ہے چچا کا قدمہ دیکھا بھائی بھی تھے دودھ دیا تھا رضی اللہ تھا ہم عمر بھی تھے چچا بھی تھے اور ان کے ایمان لانے پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے مکہ حرم میں جا کر نماز پڑی ایسا روک تھا ان کی شہادت پر آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کی ہچکیاں لگ اور اللہ نے آسمان سے فرشتہ اوتار اور آ کر کہا رسول یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پر مارے آپ نہ روئیں ہم نے عرش پر لکھا ہے حمزہ اصد اللہ رتر سترہ آدمی جن میں تیرہ مرد ہیں چار عورتیں ہیں نے فرمائے جہاں ملیں ان کو قتل کر دیا گئے ان میں سے تین قتل ہوئے دو نامعلوم وید ہو گئے اور باقی جو باراتے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی ہو گیا ان میں ایک واشی بھی ہے یہ بھاگ کے پاس چلے گئے ان کو کسی نے کہا pardle, تو کلمہ پڑھ لے تیری جان بچ جائی یہاں سے آئے اور ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے ان کے سامنے ایک دم کلمہ جو پڑھا تو اب ایسے گھبرا کے آپ نے اوپر دیکھا یوں دیکھا تو ابھی ویش آئی پہچانا صاحبہ نے پہچانا ایک دم شور مچا یہ ویشی ہے ہمیں کہا نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کاپروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ایک سے آپ کو ذاتی طور پہ تکلیف پہنچی ہے وہ درد پہنچا ہے کہ آپ کا بازو بازو کاٹ لیا محبوب ستر دفاع نماز جنازہ پڑی ہم دنیا کی واحد میت ہے جس پر ستر دفاع جنازہ پڑا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ سلام کا جنازہ ستر دفاع پڑا ستر شہید تھے نا ان کے جنازے آتے تھے آپ ان پر پڑتے تھے ہمراہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا باقی جنازے اٹھا ہاں دیے جاتے آپ مکہ میں ہیں آپ کو قریش نے بلایا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بات کی کہنے گئے اگر تو بادشاہی چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار چوتراہٹ چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار پیسے چاہتا ہے دینے کو تیار تو بیمار ہو گیا ہے تیرا علاج کرنے کو تیار یہ کام چھوڑ دو یا نہیں میں اس کے لیے نہیں آیا میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں مانو گے تمہارا فائدہ نہیں مانو گے انتظار کرو سونیتا یہ بھی مانتا ہے تو مکے کے پہاڑ ہٹوا دے نہریں چلوا دے چشمے بہا دے سے سرکب بنا دے تو ہم تیری مان لیں گے اور ہمارے باپ دادا نے سب کو صحیح کو زندہ کر کے لیا تو صحیح آ کر کہے وہ بڑا ذمہ دار آدمی تھا کہ تو نبی ہے تو ہم تیری مان لیں گے آپ نے اس کے لیے نہیں آیا کہنے خیا تو یہ نہیں مانتا ہے تو پھر تو, تو ہماری طرح بازار میں جا کر پودا خریدتا ہے ہماری طرح محنت مزدوری کرتا ہے تو تو اپنے لیے سونے چاندی کا گھر بنوا اور اپنے لیے فرشتے اتروا اور خوبصورت بادشاہی کا ماحول قائم کر پھر ہم کہیں گے گا کہ ہے تو میں اس کے لیے نہیں آیا پھر کہنے کہ تو یہ نہیں مانتا ہے تو پھر ایسا کر ہمارے پر عذاب لیا آپ نے کہا میں اس کے لیے بھی نہیں آیا اللہ چاہے گا تو تمہیں عذاب میں ڈال دے گا میں تو نہیں ڈال سکتا ہوں تو کہنے کہ بس ٹھیک ہے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں آپ بڑے غمگین اٹھے ہیں تو ایک شخص اٹھا ہے اس کا بیٹا ہے آت کا بن جا عنہ جن کے بارے میں سلمان ہوگی کہتا نہیں ولہ عالم پھوکی زاد بیٹا تمزاد کہ محمد تیری قوم نے تمہیں اتنی چیزیں پیش کی تم نے ایک بھی نہ مانی بڑے اب تو آسمان پہ چڑھ جا چوڑی لے کر اور وہاں سے پرچل اس کے اوپر محروم کی تو تیرے ساتھ چار فرشتے ہوں اور بات ہی کی ہے نا پتھر تو نہیں مارا تلوار تو نہیں ماری آپ چپ کر کے گھر چلے گئے مکہ پتہ ہونے کے لیے آپ نے لشکر کشی کی آٹھ میں راستہ میں آپ کو سے کچھ لوگ ہجرت کرتے ملے ہیں حضرت عباس ان کے بیٹے آپ نے ان کو قبول فرمایا پتہ چلا عبد اللہ بن ابھی بھی آ چکے ہیں ہجرت کر کے اور راستے میں ملے ربو سفیان بن ایک ہیں اور ابو سن ہارے بیٹے شان میں گستاخانہ شیر کہا کرتے تھے تو پتا چلا کہ وہ دونوں بھی ملنے ملاقات کے منتظر ہیں تو آپ نے فرمایا میں ان دونوں سے ملاقات نہیں کروں گا یہ وہی ہے جس نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ تو تسمان پہ چڑی لے کر جا وہاں سے فرشتے لے کر آ لگا ہے تیرے پرچے کے اوپر اللہ کی مہر کا پھر بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا میں اس سے نہیں ملوں گا اتنا دل زخمی تھا بول بول ہے پتھر نہیں ہے سائد والے پتھر نہیں ہے عہد والی تلوار نہیں ہے آپ کے منہ پہ پتھر پڑا آپ پیچھے گرے کا کنارہ دردن میں لگا بے ہو گیا ہوش میں تلواریں کھا کے یا ان کو ہدایت دے دیں میرا پتا نہیں بول کہاں تک اثر کرتا ہے اب اگر میں اسلام بھی قبول نہیں ہے تو اگر تم نے سلما رضی اللہ تعالیٰ جگہ دے انہوں نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ آپ تو شفیق ہیں مہربان ہیں معاف کرنے والے ہیں برگزر سفر کو پسند فرماتے ہیں آپ کا خون ہے ایک سوکی کا بیٹا ہے ایک چاچے کا بیٹا ہے اگر آپ نے ان سے نظر کرم نہ کی تو تو ہلاک ہو جائیں گے حضرت نے سلمہ کی سفارش پر پھر آپ نے رجوع فرمایا اور ان دونوں کو شرط بازیابی بخشا اور ان کو بیٹھ فرمایا اس سے پہلے آپ کا دل اتنا زخمی تھا کہ آپ نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا یہ بول ہے بول دنیا میں سب سے خوبصورت بول اللہ کی دعوت ہے اور دنیا میں سب سے بدترین بول کفر کی دعوت ہے اور اس کے بعد سب سے بدترین بول کسی کی دل آزادی ہے اور کسی کی حبت ہے کسی کی برائی ہے آپ غلط سے واپس آ رہے ہیں تو بدبو پھیل گئی بدبو چاند پرتنا کوئی مردار نہیں کوئی گندگی کا ڈھیر نہیں کوئی گندا پانی نہیں صحابہ نے بتا <تصفيق> رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ تمہارے منہ سے بولنا نکل اللہ کے نبی پر جو سب سے بڑا دکھ آیا تو اس کے بیچ ایک بول ہے پانچ ہجری میں رضو سے جب آپ کا پچھلا پہر تھا حاصلہ چلنے لگا وہ ہار گئی واپس آئی دیکھا ہار کوئی نہیں ہے تو وہ پھر واپس چلی گئی تو وہ جو آپ کی پالکی اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا پالکی میں بیٹھ में ہیں انہوں نے پالکی کو اونٹ پہ کس دیا اور لے کے چل پڑے یہ واپس گئی ہار لے کر آئی تو دیکھا ہی جا چکا ہے تو چلو کوئی نہیں وہاں جا کے انہیں پتہ چلے گا میں نہیں ہوں تو کوئی آدمی میری تلاش میں آ جائے گا تو وہیں سو گئے حضرت صفان بین واطل پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کافل میں جو چیز رہ گئی ہو اس کو اٹھاتے لائیں ساتھ لے کر آئے انہوں نے جب قریب پہنچ کر دیکھا تو حضرت عائشہ کو پہچان لیا ابھی قریبی میں پردے کا حکم نازل ہوا تھا جی میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو انہوں نے کہا بیٹھ گئی تو انہوں نے اپنا اونٹ پیش کیا خود پیچھے ہو گئے وہ اونٹ پر بیٹھے اور ہس تفان ان کو لے کر فاطلے میں پہنچے اس وقت دوپہر کا وقت ہو رہا تھا جو ہی یہ قاطلے میں پہنچے ہیں تو عبداللہ بن ابئی وہ بکواس کرنے لگا یہ تو کوئی آپس میں تعلق ہے اس بول کو ہوا دی, ہوا دی ہوا دی ہوا دی مدینہ پہنچتے پہنچتے آگ لگ گئی آگ اور مدینہ پہنچ کے حضرت عائشہ بیمار ہو گئی بیماروں کو باہر ملنا جلنا ختم ہو گیا تو پتا نہیں ہو رہا ہے لیکن اس بول کا اثر بتا رہا ہوں کہ اللہ اوپر سے وہی آنا بند ادھر سے مدینے میں ہوا گردش کر رہی ہے یہ بولا وہ بہت کچھ پتا بھی ہے فون اور عائشہ کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں اس طرح کل کھلا باتیں ہونے لگی کہ اللہ کے نبی کا سینا پھٹنے لگا لیکن بول کا اثر ہے کہ آپ حضرت فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کا رویہ بدل گیا میں بیمار ہوتی تھی تو میرے سرانے آتے تھے میرا حال پوچھتے تھے اب میں بیمار تھی تو اندر آتے اور دوسروں سے پوچھتے اس کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے کئی بات میرے دل کو کھا جاتی تو چکر کیا ہے تو جب میں بہت زیادہ میرا دل خراب ہوا تو میں نے کہا میں ماں باپ کے گھر جاتی ہوں میں پتا کرتی ہوں چکر کے اللہ کے نبی بتاتے بھی نہیں ہیں اور رویہ بھی بدلا ہوا ہے تو میں نے کہا میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں تو فرمایا چلی جاؤ اس سے مجھے اور صدمہ ہوا کہ پہلے جب میں پوچھتی تھی ماں باپ کے گھر جاؤں تو کہتے ابھی نہ جاؤ کل چلی جانا پرسوں چلی جانا اب فور کا چلی جاؤ مجھے اور غم ہوا میں گھر آئی تو میں نے اپنی ماں سے ماں سے تو بات ہوئی نہیں رات کو گئی ہیں باہر تقاضے کے لیے تو مسا حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی ہیں ان کی ماں ساتھ ہیں اس سارے قصے میں تین بھی تین بھی شریک ہو گئے باقی خاموش تھے لیکن مناسب اور تین سچے مسلمان اپنے بھول پن میں یا اللہ نے ہمیں پورا قانون دینا تھا ایک حفاظان بین ثابت ایک مصر بن آسام الفال اور ایک حمنا बिन پجاش ایک और دو مرد جب یہ تقاضے سے واپس آ رہی ہیں تو حضرت مستا کی والدہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے مستا ہلاک ہو جائے مستق تو حضرت عائشہ لگی کیا کر آشا کہ بدوا دے رہی ہو ایک تیرا بیٹا دوسرا جنگ بدر کا شریف جنگ بدر کے صحابہ تو سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ہیں تو کہنے لگی بیٹی تجھے پتا بھی ہے تیرے بارے میں مستا کیا کیا پھر رہا ہے اور کیا کہتا پھر رہا ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تیرے اور ففان کے بارے میں حضرت اس وقت مجھے یوں لگا جیسے میں مر جاؤں گی اور میرا جی چاہا تو میں کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار میں واپس آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا باتیں ہیں جو چل رہی ہیں وہ کہنے کی بالکل کوئی بات نہیں ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں صبر کرو تو کب میں چیخنے لگی کہ مجھے بتایا کیوں نہیں ایک مہینہ گزرے گا مجھے بتایا کیوں نہیں پتہ چل گیا ہے جس کی وجہ سے رو رہی ہے رونے لگے تینوں ماں بیٹھی اور باپ بیٹھ کے رو رہے ہیں اور وہی بند ہے اور مدینے میں آگ ہے اور یہ وہی کی بندش اس لیے ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتایا جا سکے کہ زبان کے بول میں کتنی غلاثت ہے اگر یہ غلط ہو جائے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے نیکیوں کا فخر مار دیتا ہے نیک لوگ بڑے جری ہوتے ہیں اوروں پر تبصرہ کرنے میں بروں سے تو توقع بری ہے نا لیکن نیک لوگوں کو جو شیطان مار دیتا ہے وہ اوروں کی برائی پکڑنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں برائیوں کو اچھالنے میں, میں بڑے جری ہوتے ہیں اور اپنی, اپنی نیتوں کو خود آگ لگا دیتے حضرت اندازہ حضرت اسامہ کو بلایا کہ عائشہ کے بارے میں آپ اللہ، اللہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا آپ نے کو نہیں دیا جن کو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہو بلا وہ بھی شراب نے حضرت علی کو بلایا تیری عائشہ کے بارے میں کیا رائے اللہ آپ ان کی خدمت سے پوشنے، بریرہ سے وہ آپ کو صحیح بتائیں پھر آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا ان سے فرمایا تو گواہی لیتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں رسولوں کہ اللہ کا رسول عائشہ کے بارے میں سچ سچ بتا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ آٹا گونڈتے گونتے سو جاتی ہے تو بکری آ کے آٹے میں منہ مار لیتی ہے اس کے سوا میں نے کوئی ایب نہیں دیکھا یہ سن کر پھر تشریف لائے مسجد میں ممبر پر آئے اور فرمایا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بڑا دکھ دیا ہو اتنے غرف ہیں علی کہ نام پھر بھی نہیں لیا کہ عبداللہ بن ابئی مجھے تنگ کر رہا ہے نام نہیں لیا ویسے ہی فرمایا کچھ لوگ تو سات بین کھڑے ہو گئے رسول اللہ اگر وہ اوف میں سے ہے ہمیں حکم دے ہم اسے قتل کریں گے اگر وہ ہے میں سے ہم اس کبھی سروڑائیں گے تو عبادہ کھڑے ہو گئے تمہیں پتا ہے وہ قدرت میں سے تمہیں بڑھ بڑھ بڑ کے بول رہے ہو تم کبھی اس کے قتل نہیں کر سکتے تو اس کھڑے ہو گئے تو بھی منافق ہو گئے تو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے تو یہ خیال نہیں ہے جی بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آپس میں تلخ کلام تقرار اور تلواریں نکل مسجد کے اندر لڑائی ہونے لگی تھی اس کے پیچھے ایک زبان کا بول چل رہا ہے ہاتھ جوڑتا ہوں بچو بچو بچو بچو اوروں پر سبسرے تنقید اور غیبت سے بچو ورنہ خالی اکسو گے کچھ ہاتھ میں نہ ہوگا ساری تبلیغ بھی اور لے جائیں گے سارا علم بھی اور لے جائیں گے سارا جدت تلاوت حج حج عمر سب اور لے جائیں گے اور تم خالی کھڑے ہو گئے خالی ہاتھ فقیر بن کے جہنم میں جاؤ گے اہا تو پھر فرماتی ہیں میرا رو رو کے برا حال کھانا بھی چھوڑ دیا پینا بھی چھوڑ دیا میرے باپ کہنے کے مر جائے گی اس کو تو مر جائے گی یہ رو رو کے مر جائے گی رات گزر گئی اگلا دن ہوا تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کر کمرے میں بیٹھے اور فرمایا عائشہ اگر سچی ہے تو اللہ تعالی تیری سچائی کا خود اعلان کرے گا اور اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ توبہ کرنے پر معاف کر دے تو کس جگر سے آپ نے یہ بات کہی ہوگی اس میں ایک اور کتنا بڑا سبق ہے لوگ کالی شک پر بیویوں کو قتل کر دیتے شک پر شک پڑا اور اپنے اپنے بیٹوں کو قتل نہیں کرتے بیٹیوں کو قتل کر دیتے جب سے بیٹا جوان ہے جنا کر رہا ہے پتہ ہے اس کو چھپاتے رہتے ہیں بیٹی سے عیب ہو جائے اس کو قتل کر دیتے ہیں کتنی بڑے گرف کی بات ہے اللہ کا نبی کہہ رہا عائشہ اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتے بہت آئشہ اس کے بیٹھ لیں گے کیا میرے آنکھ کو ہو گئے میں اپنے باپ سے کہا جواب دو کہنے کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا پھر میں نے سے کہا جواب دو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا فرمایا اچھا میں خود جواب دو اگر میں یہ کہوں میں سچی ہوں تو تم مانوں گے نہیں اور اگر میں کہوں میں نے کیا ہے تو میں اپنے اوپر بہتان خود لے لوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس وقت وہی کہوں گی جو کہا تھا لیں مجھے اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا کی وجہ سے میں نے کہا جو یوسف کے باپ میں کہا تھا میں وہی ہے وہی میرا لیے کرے گا جو کرے گا تو یہ کہہ کر میں منہ مو موڑ کے دیوار کے پر منہ کر کے میں لوٹ گئی اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ ایک دم آپ سے وہی اترنا شروع ہو گئی وہی کو اترتا دیکھ کر ابو بکر اور حضرت انومان ایسے کانپنے لگے جیسے پتا خشک،, خشک پتہ ہوا کے دور پر کانپتا اس طرح لرز رہے تھے اور لگتا تھا کہ یہ مر جائیں گے ان کے رنگ پیلے اور نیلے ہو گئے کہ ان کو خبر نہیں تھی کہ کیا وہی آ رہی ہے ہماری بیٹی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے حضرت عائشہ فرمائن لگی مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میرے لیے اللہ قرآن اتارے گا مجھے خیال تھا کہ جگری لا کے کیا جائے گا یہ سب غلط ہے میرے اتنی اوقات میں نے اپنی کبھی نہ سمجھی تھی کہ میرے لیے قرآن آئے گا اور اسے قیامت تک پڑھا جائے گا تو میں مطمئن بیٹھی تھی میرے باپ میرے چہرے کو دیکھتے تو اطمینان دیکھتے تو شرم کو تسلی ہوتی اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑتی تو وہی اتر رہی ہے تو طرح سے تھر تھر, تھر کانپنے لگتے تو جب وہی ختم ہوئی اور آپ نے پسیمہ پوچھا سولہ آیا بس تو خاص طور پر سولہ آیات پر مشتمل مضمون حضرت عائشہ کی پاک بانی کے لیے اتارا گیا یو تو فلحت سلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی حضرت عائشہ آشا تہمت لگی تو اللہ نے خود گواہی دیشہ مبارک ہو اللہ تیری گواہی کے لیے خود آ گیا ہے تو اس وقت حضرت امران نے رومان کہا بیٹی اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو تو میں نہیں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی میں ان کا کروں گی جس نے آسمانوں سے میری قواہی دی ہے میں اس کا شکر ادا کروں گی پھر ابو بکر اٹھے اور اپنی بیٹی کا گوسا لیا تو اس وقت حضرت ایسا کہنے کی تو انہیں بھی میری طرف سے صفائی پیش میں ایو و ایو اگر میں بغیر تحقیق کے بول بول دیتا اس سارے ایک مہینے میں ابو بکر کا صبر دی جمی ہے ایک جملہ نکلا پورے مہینے میں ایک جملہ یہ بات تو کبھی زمانے کفر میں ہم سے نہ ہوئی اسلام کے بعد کیسے ہو سکتی بچو بچو ناگن ہے ناگن ہے جو بتیس دانتوں میں بیٹھی ہوئی ہے ناگن ہے اس کا ڈکا ہوا موت کے بعد بھی کڑکتا رہتا ہے اپنا دین بچانا ہے اپنی زبان بچاؤ کہیں علم کا غرور نہ آ جائے کہیں تکلیف کا غرور نہ آ جائے کہیں ذکر تلاوت و خطابت کا غرور نہ آ جائے کہیں حج عمرے اور پردہ ہم بڑی پردہ دار عورتیں ہمارا بال بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا اللہ مبارک کرے اللہ ایسا پردہ ہر عورت کو دے زبان بھی سنبھال لو اس میں بہتوں کو ڈس لیا ہے اور یہ لوٹ کے پر خود مجھے ڈسے گی آج سے میں عوروں کو ڈستا کر رہا ہوں یہی لوٹ کے پھر مجھے ڈسے گی جب میں قیامت کے کیا دیکھوں گا یہ میری نمازیں لے گیا یہ میری تبلیغ لے گیا یہ میری صرف سب کچھ ہی لٹ گیا اور ابھی لوگوں کے زخم بھرنے باقی تھے تو ذرا ان کی گندگیاں میرے پر پڑتی گئی پڑتی گئی پڑتی گئی پڑتی گئی اپنی نیکی اوروں کو دے کر اوروں کے گنا اپنے ذمے لے کر جا کے جہن کی وادیوں میں تڑپنا شروع کیا یہ ایک ایک زبان کا کمرہ ہے تو بھائیو سب سے خوبصورت بول بھی زبان سے نکلتا ہے تغلیس سے خوبصورت بول کوئی ہی اور اپنے دین کو عظیم اور قیمتی بنانا ہے دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا کام بناؤ اور پھر اس کی اگر حفاظت کرنی ہے اپنے دین کو بچانا ہے تو عیبت کے گول سے بچو اوروں کی دل آزاری کے گول سے بچو کیسے دیوانے ہیں جو سب سے بڑی حاماقت کو اپنی صفت بتا کے دھیان کرتے میں منافق نہیں ہوں میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں میں منافق نہیں ہوں میں اگلے کے منہ پہ اس کو سنا دیتا ہوں یہ منافقت سے بھی آگے کی چیز ہے یہ مناسبت سے بھی آگے کی چیز ہے کہ کسی مسلمان کے منہ پہ اس کو بےزت کر دینا تو اپنا دین بچانا ہے اسے بچاؤ اس زبان کرو کو یوں اللہ کے نبی نے پکڑ کر کہا تھا سب کو ایسے دیکھ رہے مجھے ایسے پکڑ کر اس کی حفاظت کرو اس کی حفاظت کرو تو پھر تھوڑا سا دین بھی کافی ہو جائے گا تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا ورنہ نیکیوں کے پہاڑ ایک بوجھ سے اڑا کر رکھ گا کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے کتنا سا بم ہوتا ہے جس کو زیرو زبر کر دے ایک سما دھماکہ ہوتا ہے پہاڑ ڈرس کر رہ جاتے ریوں ریزہ ریزہ ہو کر فیزا میں بکھر جاتے ہیں اتنا سا بم ہوتا ہے اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں बम پہاڑ ہوں گے اور میں اپنی نیکیوں کو خود ہلاک ہوتے دیکھ رہا ہوں گا میرا سرمایہ لٹ رہا ہوگا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا ہوگا اور اوروں کے بوجھ اٹھا کر میں جہانو میں में جاؤں گا اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو بھائی اس زبان پر قابو پا کے چلنا سیکھ لو جو سیکھ لے گا اس کا دین سلامت جس نے اس زبان کو آزاد کر دیا اس کا نہ دین سلامت رہے گا نہ دنیا سلامت رہے گی سب سے زیادہ دکھ پایا اللہ کے نبی نے اس زبان سے بول سارا ایک ہی مضمون چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر آ رہا ہے بچو بچو بچو زبان کے غلط استعمال سے بچو ورنہ ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہیں کو توڑے لگے کو کوڑے لگے اپنے عبداللہ بن ابائی کو کچھ نہیں کہا اس معاملہ اللہ کے سپورٹ کر یہ جو سچے مسلمان تھے ان کو سزا دے کر پاک کر دیا گیا اور عبداللہ بن ابئی کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا گیا اللہ جانے اور یہ جانے یہ خود ہی بھگت لے گا آگے جا کر بھائیو اپنی زبان کی پر نگاہ رکھو کہیں یہ پسل نہ جائے کہیں یہ بگڑ نہ جائے اللہ تعالیٰ ملکی طور كل كلمه و كلامه عن بكريره صل على سيد جنازه مولانا محمد كما ت ائله و صالحنا ما انت اهل إنك انك اهل تحوب اهل المصر ربنا اغفر لنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقينا عذاب النار ربنا هب من اسواقنا بقريا تكون قرة اعين واجعلنا من المتقين ان اللهم اشفنا بشفائك وداو بنا بدوائك واكفنا من الوحل من الامراض والالها وعمنا ان نرى نسلك الصحه والسلامه ولا عاقبه العافيه في الدنيا والakhirah فنعوذ بك من سيئ الاصحاب اللهم اشفنا واشرف رضانا اللهم رضانا اللهم لا شفاء, إلا شفاء اللهم انا نسألك من خير ما تعلم اللہ شا شفا اللہ تو ہمارے زبان کی علام غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری آنکھوں کی غلطیوں کو معاف فرما ہمارے کانوں کی غلطیوں کو معاف فرما ہاتھ پاؤں کی دل دماغ کی غلطیوں کو معاف فرما ہمارے جسم سے جس جس عزت سے جو جو تیری نافرمانی کے کام ہوئے اپنے سبز کرم سے معاف فرما ہم تجھے حساب نہیں دے سکتے ہمارے ساتھ خصوصی رحمت کا شفقت کا معاملہ فرما ہم کمزور ایمان والے ہیں یا اللہ اور کمزور بچے کے ماں باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے ہم کمزور ایمان والے ہیں ہم سے اپنی رحمت اور شفقت کو زیادہ فرما یا اللہ یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک سر وجود میں اپنی محبت کو بھر دے اپنے محبوب کی محبت کو بھر دے پوری امت کے لیے خیر کے دروازے کھول دے شر کے دروازے بند فرما دے اے مولا جو غلط بول ہماری زبانوں کے چلے ہوئے اوروں کی پگڑیاں اچھالنے میں ہم لگے ہوئے ہمیں ہم اس سے توبہ کی توسیف دے دے یا اللہ یا اللہ اللہ ہمارے پاس تو پہلے ہی میکیاں کوئی ہی نہیں ہیں چامت کے دن ہماری زبان ہی سب کچھ لٹوا کے ہمیں ننگا کر دے ہمیں اس ننگے سے محفوظ فرما ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرما ہمیں وہ بول اکا فرما جو تجھے پسند ہیں وہ بول اکاف فرما جس کی تو خوب تعریف فرماتا ہے ہمیں اپنی طرف بلانے والا بنا دے آخرت کی طرف بلانے والا بنا دے اپنے محبوب کی طرف بلانے والا بنا دے ساری امت کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا یا اللہ تو نے ہمیں بھیجا تھا تیرے کام کو تیرے نام کو دنیا میں زندہ کرتے ہم نے تجھے بھی بھلایا تیرے کام کو بھی بھولایا. اور نفس و شیطان کے پجاری بن کر اپنے پر ظلم کیا اس وقت چاروں طرف سے ہم میرے مولا جلیل ہو چکے ہیں پھٹ چکے ہیں اور جیسے ٹھوکریں کھا کھا کھا کے یا اللہ اور جیسے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے کوئی شکستہ مسافر اور کوئی ٹوٹے دل والا تیری چوکٹ پہ آ کے گرتا ہے اس کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں تو آخری پناہ گاہ ہوتا ہے تو آخری سہارا ہوتا ہے یا اللہ ہم بھی تجھے آخری امید سمجھ کر آخری پناہ سمجھ کے تیرے گھر پر آئے ہیں میرے مولا تیرے محبوب کی امت کا کارواں تھک چکا ہے چل چل کے فنا ہو چکا ہے عزتیں میں نیلام ہو گئیں ملک بھی ہاتھ سے گئے دین بھی گیا دنیا بھی گئی سب کچھ ہی چلا گیا ہے یا اللہ اب تو تو رحم کا دروازہ کھول دے یا اللہ اب تو تو کرم کا دروازہ کھول دے یا اللہ یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے یہ سال تو اس امت کی عزت کا کر اللہ ہر سال جب جاتا ہے تو میں ساتھ لاکھوں کروڑوں غم کی کہانیاں اور اتنے نوخے اور اتنی بربادیاں لے جاتا ہے ہم احساس میں ہوتے ہیں کہ اگلا سال آئے گا شاید تیری رحمت کا در کھلے گا تیرے مدد کے دروازے کھلیں گے اور محبوب کی امت کو چین نصیب ہوگا وہ سال بھی گزر جاتا ہے میرے مولا اور ہم پھر نو امیدی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں ایسے ہی ایک سال ہم نے گنوا دیا کھو دیا یا اللہ سارا سال امت سڑپتی رہی ہے کریم اللہ ہے مہربان اللہ تم نے یا اللہ فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے نیچے والوں سے کوئی گلا نہیں ہے نہ ان پر کوئی امید ہے نہ ان سے کوئی آس ہے نہ ان سے ہمارے کوئی گلے ہیں ہماری آس بھی تو ہے ہماری امید بھی تو ہے ہمارے دکھ در بھی تیرے ہی آگے ہیں یا اللہ تو کو روشنیوں میں بدلتا ہے تو ہی درختوں کو یا اللہ خوبصورت تہرن پہناتا ہے ان پر کلیاں شبو سے پھول لے کے آتا ہے تیرے محبوب کی امت کے باغ میں فضان کو سدیاں گزر گئی ہیں یا اللہ کبھی کوئی بہار کا جھونکا آیا ہی کوئی نہیں بہاریں ہم سے روٹ گئیں ہیں نرمولا روشنیاں ہم سے دور چلی گئی ہیں نرمولا تو کرم کر دے یا اللہ تو مشرق سے روز سورج کو نکال کے اس زمین کو روشن کرتا ہے میرے مولا اپنے محبوب کی امت کی رات پر بھی ہدایت کا سورج چمکا دے یا اللہ میں نے باطل کے نردے سے نکال لے میرے مولا بے بسی سے ہم کھڑک رہے ہیں مرغی کے تڑپنے پر بھی لوگ تڑپتے ہیں تو تیرے محبوب کی امت کے تو یا اللہ نسلیں کٹ گئی لوگ الٹا خوش ہوتے ہیں میرے مولا ہم تیرے سامنے اپنے گلے شکوے لے کر آئے ہیں تو اپنے محبوب کی امت کا یہ سال عزت کا کر دے کر دے یا اللہ فیصلہ ہی کر دے یا اللہ آلّہ حج کو آخر میں کیا حج جمعہ کا کیا تیرے نبی کا حج بھی جمعہ کا حج تھا تو انہیں امت کی عزت کا فیصلہ کیا تھا وہ سارے عالم کا باطل ٹوٹ کر مدینے میں آ گیا تھا چاروں طرف تیرا کلمہ زندہ ہو گیا تھا عدل زندہ ہو گیا تھا عزتیں بحال ہو گئی تھی غریب بھی امن میں تھا مالدار بھی امن میں تھا جوان بیٹیاں بھی بے خوف و خطر اور بوڑھوں کو بھی امن تھا مالدار بھی امن میں ہوا فقیر بھی اے رب کریم اللہ تو نے اس سال بھی حج ہمیں جمے کر دیا سال کے آخر میں دیا یہ سال کو میرے مولا اسلام کا سال کر دے یا اللہ ساری دھرتی تو دیگنا سے بھری پڑی ہے شراب سے بھری پڑی ہے ماں باپ کی فریادیں ہیں اور جوان اولاد پتھر دل ہو چکی ہے ماں باپ کا تڑپنا بھی انہیں نہیں پڑ پاتا میرے مولا نوجوان بیٹیوں نے گھنگھرو باندھے ہوئے ہیں ماں جوانوں کے ہاتھوں میں جٹار رہے ہوئے ہیں شراب کی محفلیں سج گئی موسیقی کی محفلیں سر عام ہو گئی اے رب کریم اللہ ہمارے گھر کو آگ لگی گئی ہے ہم فریاد میں نہیں کر سکتے تو تو سن رہا ہے تو تو کچھ کر دے نیچے سے تو ہوتا بھی نہیں جب بھی ہوتا ہے تیرے آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں تیرے فیصلوں سے زمین کے فیصلے بدلتے ہیں زمین و, زمین و آسمان کے شہنشاہ تو ساری دنیا کا شہنشاہ ہے سب کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں تو جس کو چاہے جو کر دے عزت داروں کو زلیل کر دے زلیوں کو عزت دے دے طاقتوروں کو کمزور کر دے کمزوروں کو قوی کر دے انہیں ابابلوں سے ہاتھیوں کو پٹوا دیا تو نے عرب کے صحرائی انسانوں سے تو نے کسر اور کسرہ کی طاقتوں کو زیر و زبر کر دیا پھر مولا تو نے ہوا سے قومی آج کو اٹھار دیا ایک فرشتے کی چیز سے سموت نے کلیرے پھاڑ کے رکھ دیے یا اللہ ایک پانی کی موج سے نے سرون جزوں کو عبرتہ نشان بنا دیا میرے مولا تیری وہی طاقت تیری وہی ہوا تیرا پانی بھی وہی، تیری ہوا بھی وہ رونے والے کوئی نہیں رہے جو تیرے عرش کے دروازے کھلوا سکتے جو تیری مدد کو اتروا سکتے اب ہم کیا کریں کہاں سے وہ آنسو لائیں کہاں سے وہ رونے والے رونے والیاں لائے ہماری عورتیں بانج ہو گئی ہیں ان کی گود خالی ہو چکی ہے قاتل پیدا ہو رہے ہیں دنی پیدا ہو رہے ہیں بدماش پیدا ہو رہے ہیں چور اچل کے ڈاک پیدا ہو رہے ہیں نہیں وہ پیدا ہو رہے جنہیں دیکھ کے تو خوش ہوتا تھا مہربانی کر دے گود بھی تو تو ہی ہری کرے گا یا اللہ کے دان پہ باہر تو کر آتا ہے کسی میں طاقت ہے کہ گلاب کو رنگ دے دے کسی ताकत طاقت ہے کہ چمبیلی میں مہک بھر دے کسی نے طاقت ہے کہ پھلوں میں رس بھر دے یہ سارے کام تی کرتا ہے ہر سال کرتا ہے ہر موسم میں کرتا ہے تمہارا موسم بڑا ہی لمبا چلا گیا دو سدیاں گزر گئی میرے مولا اب تو اس کافلے کو منزل دے دے اب ان کو چھایا دے دے ہمیں کیسے پاسبان ملے ہیں جو ہماری کشتی میں خود ہی چیز کر رہے ہیں ہمارے بازبان خود ہی پھاڑ رہے ہیں در مولا بیڑ بکریوں کی طرح ہمارے سودے ہو رہے ہیں یا اللہ غلہ منڈی کی جنس کی طرح ہمارے بھاؤ بکرے ہمارے بھاؤ طے ہو رہے ہیں مولا تو یبو بکر کیسے دے دے جو جانتے کھیل کے تیرے دین کی عزت کو تیرے دین کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو سارے باطل سے ٹکرا جائیں کوئی عمر دے دے میرے مولا جو کتے کے پیاس سے مرنے پر بھی آنسو رہا ہو وہ تیرا عمر مدینے میں بیٹھا رو رہا تھا لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو میں کہا تھا بجلا کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر ہائے اے میرے رب کن پتھر دنوں کے حوالے ہمیں کر دیا انہیں کیسے کرونوں کو ہم پہ مسلط کرا ساری نسل انسانیت فک رہی ہے اعظم پر کرونوں کا قبضہ ہے قارونوں کی قبضہ ہے شدادوں کی بادشاہی ہے نمرودوں کا حج ہے تیری مدد کب آئے گی یا اللہ تو کب اپنے دروازے کھانے گا یا اللہ تو کب اپنی نظر کرم فرمائے گا یا اللہ مہربانی کر دے بلا ببر سیدا جانا میرے اللہ یا نصر اللہ ہے اس دل وقت یا نصر اللہ ہے اس دل یا بلّا سراہی بلا تو خالی بلا یش کو ہم تو تیری تعریف کرتے کرتے تھک جائیں تو ایک سروے کا حق ادا نہیں ہو سکتا سمندر باہر عرش و فرش کی مخلوق تیری تعریف لکھے خود ہی تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا بس ہم پر نظر عنایت فرما نظر کرم فرما ہماری تقدیر بدل دے ہماری تقدیر بدل دے ہماری تقریر بدل دے ہماری تقریر بدل دے اور شہر کے پیسے فرما اپنے غضب اور غصے کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ یا اللہ تم سرونوں کے وجود سے دھرتی پاک کر دے شداد اور نمرودوں کے وجود سے دھرتی پاک کر دے نمرود اور اس کے قافلے سے سرون اور اس کا فافلہ قارون اور اس کے قافلے کے لوگوں سے دھرتی کو پاک کر دے دیکھ لوگوں کے حوالے ہمیں فرما درد مندوں کے حوالے ہمیں فرما ہماری عورتوں کو پردے میں لیا وہاں آج کا باطل ہماری بیٹی کو نندا کرنا چاہتا ہے تو اسے کپڑے پہنا دے تو اسے گھر کی چار دیواری میں بٹھا دے تو اس کو حیا کی دولت فرما دے ہمارے نوجوانوں کو آج کا باطل آوارہ کرنا چاہتا ہے ان کے اندر فہاشی کو پھیلانا چاہتا ہے مہربانی کر دے مہربانی کر دے تو کرے گا تو ہوگا ہم تو بے بس ہیں بوڑھا اور بچہ کیا کر سکتا ہے سوائے شور مچانے آنے بھرنے اور آنسو بہانے کے سوا ہمارے پاس تورنے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں تو سب کچھ ہی کر سکتا ہے تو کر دے گا ہو جائے گا ہم تیری ہی محنت کر رہے ہیں میرے مولا تو فیصلہ کر اس امت کو عزت دے ساری